کرنے کے لیے سیو جہد ہو رہی ہے یہ اس کے نام قرض ہے زب... ذاتی طور پر اللہ اپنے ذمے قرض سمجھتا ہے فرمایا ان المصدین ابل و اقرد اللہ و لہم اجر کریم ان کے لیے بڑھاتا رہے گا بڑھایا جائے گا اور اجر کریم ملے گا وہی لفظ یہاں ہے ان تقرض اللہ قرض السن یہ ضائف و و اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ اس کو تمہارے لیے دگنا کرتا رہے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا واللہ شکور حلیم اب یہ دو اللہ کی صفات آئی ہیں یہاں پر اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے یہ میں نے اجمالن تو پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا یہ در حقیقت جو اللہ تعالی کے اسماء و صفات آتے ہیں جوڑوں کی شکل میں ان میں بڑی گہری مناسبت ہوتی ہے شکر اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو احسان مندی کا جذبہ پیدا ہو جائے اب یہ لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو احسان مندی ہوگا جب اللہ کے لیے لفظ آتا ہے تو یہ قدر دانی اور قدر افزائی ہوگا ہاں میرے بندے نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے جیسے کوئی بڑا جو ہے اپنے کسی چھوٹے کو تھپکی دیتا ہے اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے اس کی ہمت باندھاتا ہے قدر افزائی فرماتا ہے تم نے بڑا کام کیا تمہاری محنت قابل داد ہے یہ ہے اللہ کی طرف سے شکر اور اللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے یہ پوچھا تھا کیا یہ بندے کی طرف سے شکر ہے اور فعول کے بدن پر شکور بہت ہی قدر افزائی فرمانے والا تم دو تو صحیح اسے کس قدر قدر افضائی فرمائے گا یہ آخرت بتا کر تمہیں معلوم ہوگا خرچ تو کرو اس کے لیے کھپاؤ تو اپنے آپ کو اس کے لیے پھر دیکھو وہ کیا قدر کرے گا تمہاری جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو سب سے بڑی بولی بولنے والا بھی تو موجود ہے کلو نفسی یغد فباف ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں اپنی ذہانت فطانت بیچ رہا ہے کوئی دہاڑی لے کر آ گیا کوئی مہانہ تنخواہ کے عوض ہے کسی کو اور بہت سے بھی مراحت بھی ملی ہوئی ہیں بارہ قیمت لیتے ہیں لوگ لیکن ایک بولی اللہ لگا رہا ہے وہ جنت کی بولی ہے تو تم دیکھے تو دیکھو اسے تمہیں جو اجرب اٹا فرمائے گا تمہارے تصور میں نہیں وہ میں سنا چکا ہوں وہ حدیث کہ جنت میں نعمتیں وہ ہیں مالا این ان رات والا میں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں کسی انسان کے دل پر اس کا تصور تک کبھی نہیں آیا وہ کچھ میں آتا کرے اچھا نہیں دیتے تو وہ حلیم ہے وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے بڑا حلیم ہے وہ فلم جو ہے اس کا وہ فوراً پکڑتا نہیں فوراً سزا نہیں دیتا محروم نہیں کر دیتا کہ اس کی روزی بند کر دو اس کے اندر اس کا ظرف بڑا وسیع ہے واسع ہے واسع علیم بڑی وسعت والا بڑی سبائی والا اس نے دسترخوان جب بچھایا ہوا ہے کلن دو ہا الائے وہا الا بنافائے ربک یہ دسترخوان دنیا کا تو ہم نے کافروں اور مشرکوں اور اہل ایمان اور فاسقوں اور فاجروں اور منافقوں سب کے لیے بچھا رکھا کھاؤ پیو بلکہ دوسروں کو ہم زیادہ دے دیتے ہیں غریبوں کو اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے اہل ایمان کو تو آخرت ملے گا لیکن یہ کہ یہ کیا تو کچھ چر لیں لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے ہم ختم خزانے زیادہ ہی کھول دیتے ہیں ہمارا دسترخوان ان کے حق میں زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان چیزوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت ہے ہی نہیں حدیث میں آیا ہے کہ اگر دنیا و معافیا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک ڈھوٹ پانی تک اکا نہ کرے لیکن اس کی نگاہ میں یہ سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہ اور یہ محل شان اور یہ بڑی بڑی کاریں اور یہ اس کی تو نگاہ میں ہے کیا کھلونے ہیں کھلونے کے سوا کچھ بھی نہیں تو وہ بڑا حلیم ہے پکڑتا نہیں ہے مہلت دیتا ہے اصلاح کے لیے وقت دیتا ہے جس میں اصلاح پدیری کا مادہ ہے اس کے لیے اس کو اس کی رسید جو ہے وہ ڈھیلی کرتا رہتا ہے واللہ و شکور الحلیم اللہ بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اور بہت حلیم ہے غیب و شہادہ وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادہ دونوں کا نوٹ کر لیجئے اس میں کہ یہاں پھر صفت علم کا ذکر آ رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ اللہ کی صفت علم کا بیان ہوا ہے واللہ بما کا بصیر دوسری آیتی میں آیا یہ بصارت اللہ کی اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہیں یہ بھی علم ہے ولہ بما کا خبیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ بھی اس کی صفت علم ہے ایک آیت میں آیت نمبر چار میں تین ڈائمینشن اللہ کے علم کی آئی یا سماوات و یامات و سدون واتن و اللہ علیم بزاطور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر ہے اس کے بعد پھر فرمایا تھا ما صاحب مصیبت اللہ بزن اللہ بم اللہ یاد قلبہ وغا ہو بےکل نشین علیم اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور میں عرض کر چکا ہوں اس کا تعلق قسمت سے ہے ایمان بالقدر سے ہے کہ یہ پری نالج ہے اللہ کا جو پری ڈٹرمینیشن جو ہے اس کو مستلزم نہیں ہے یہ علم ہے اللہ کا کہ جو ازل سے ہے اور وہ آنے واحد میں ازل اور ابدھ کا سارا علم اس کے سامنے موجود ہے اب آخر میں پھر عالم الغیب و شہادہ غیب اور شہادہ کی اس جو یہاں پر آئی ہے یہ ہمارے اعتبار سے آئی ہے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں اس کے لیے ہر شے آنے واحد میں حاضر ہے غیب ہے ہی نہیں غیب کا لفظ ہمارے لیے کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجل کر دی گئی ہیں پردہ غیب میں خود اللہ پردہ غیب میں ملائکہ پردہ غیب میں جنت اور دوزخ رخ پردہ غیب میں یہ تمام امور غیبی ہے اللہ کے لیے غیب نہیں ہے ہمارے لیے شہادہ یہ جو ہمارے سامنے ہے جو ہم اپنے ہوا سے خمسا کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں جو سامنے موجود ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ تقسیم تمہاری ہے اللہ تو غیب حاضر غائب ہر شے کا جاننے والا ہے عالم الغیب اب العزیز الحکیم العزیز ہے الحکیم ہے یہ بھی ایک جوڑا ہے کہ جو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے جوڑے کی شکل میں اور خاص طور پر یہ سلسلے سور سورہ حدید سورہ تحریم اور ان میں بھی اقس القواص کے درجے میں جو المصبحات ہیں الحدید الحش الصف الجمعہ التغل پہلی سورت سورت الحدید اور آخری سورت صورت التغاب جس کے ہم اختتام تک اللہ کے فل سے پہنچ گئے اس میں یہ جوڑا بڑی کثرت سے آیا ہے سرحیت کی پہلی آیت ہے سب بحال اللہ ہے معافی سماواتے و لرد وہ الحکیم سورہ حشر کی پہلی آیت ہے سب بحال ہے معافی سماواتے و معافی لرد وہ العزیز الحکیم سورہ حشر ختم بھی انہی الفاظ پر ہوتی ہے المصور اور اس کے بعد له الہو معافی سماوات و لرد وہ العزیز الحکیم انہیں دو پر سورت شروع ہوئی انہی دو اسما پر ختم ہوئی سورہ جمعہ میں اگرچہ پہلی آیت میں چار اسماء ہے الملک القدوس العزیز الحکیم لیکن عزیز الحکیم یہ جوڑا جو کا تو موجود ہے الملک القدوس العزیز الحکیم اسی طریقے سے یہاں جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ مصبحات میں سے یہ آخری ہے سورہ تقابل العزیز الحکیم وہ العزیز ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے ان دونوں کے درمیان رب کیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے عزیز کہتے ہیں وہ ہستی جس کا اختیار مطلب ہو اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو اس کی اختیارات پر کوئی قدگن کوئی لمیٹیشنس نہ ہو اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ فوقک الزی علم علی علاق مختبرن مختبر ہر صاحب اختیار کے اوپر کوئی اور صاحب اختیار ہے فرعون صاحب کی بھی ستی گم ہو گئی تھی حضرت موسا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اپنے درباریوں سے اجازت طلب کر رہے ہیں خدائی کے مدعی ہیں انا ربکم ربو لیکن ضروری اقت الموسا مجھے اجازت دے دیں آپ لوگ کہ میں موسا کو قتل کر دوں اس لیے کہ فرعون کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں ہیں اگر اس کے جو آجان سلطنت تھے اگر وہ اس کا ساتھ نہ دے, وہ پچاس ہزاری ہی تیس ہزار ہی منصبدار جو بیٹھے ہوئے ہیں جوغادری قسم کے سردار وہ ساتھ نہ دے تو پھر کیا کر لے گا معلوم ہوا یہاں تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ضیاء الحق صاحب نے کہیں کہہ دیا تھا کہ میں تو مختر مطلق ہوں پھر ناز اللہ کہہ دیا تھا ناز اللہ میں مختر مطلق ہوں لیکن یہ کہ مختر مطلق ہونے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہاں اللہ ہے بلکہ ہمارے ہاں جو کانسٹیٹیوشنس ہیں ان میں سب سے ٹرکی ایشو یہ ہوتا ہے کہ کہیں اختیارات کا ارتکاز نہ ہو جائے اور اگر کہیں مجبورن ہو بھی تو چیکس اینڈ بیلنسز ہو تاکہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے اتارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتارٹی کرپٹ ایبسولوٹلی یا تو ایپسلوٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ ہے کہ اختیارات اگر کہیں ہیں تو وہاں چیکس اینڈ بیلنسز قدغنے ہو بیلنس کیا جائے اس کو اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی احتساب کا نظام ہو تاکہ وہ کرپٹ نہ ہو وہ خود سر نہ ہو جائے وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے تو اس اعتبار سے اس پورے پس منظر میں سمجھیے ایک ہی ہستی ہے کل کائنات میں العزیز جس کا اختیار مطلق جس سے بالا تر کوئی نہیں جسے کسی سے سینکشن نہیں لینی کسی سے منظوری نہیں لینی کسی کا وہ محتاج نہیں الغنی اپنی ذات میں خود مختفی اپنی جگہ خود محمود آپ سے آپ اس کی ہم ہو رہی ہے کوئی ہم کرے یا نہ کرے العزیز ایسا زبردست مطلق صاحب اختیار کہ جس کے اختیارات کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں جس کے اختیارات پر کوئی تحدید کوئی لیمٹیشنز نہیں اس کو بیلنس کرتا ہے الحکیم کمال حکمت والا یہ بیلنسنگ ہے کہ جہاں وہ العزیز ہے وہاں وہ الحکیم بھی اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کی جہاں اختیار جو ہے مطلق وہاں حکمت بھی مطلقہ گویا کہ اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت مطلقہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ میں خاص طور پہ نوٹ کرا رہا ہوں کہ ساتھ استعمال ہوتا ہے نہیں یہ ہمارے اور معتزلہ اور اہل تشیوں کے درمیان فرق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات بھی مطلق انفائنائٹ اور اس کی ہر صفت بھی مطلق ہے انفائنائٹ کوئی صفت دوسری صفت کے تابے ہو گئی تو جو تابع ہوئی وہ مطلق نہیں رہی وہ تو پھر محدود ہو گئی اس کے اوپر کوئی دوسری صفت جو ہے آ کر غالب آ گئی تو پہلی صفت جو ہے وہ محدود ہو گئی ہمارے نزدیک اللہ کی حکمت بھی مطلق اللہ کا علم بھی مطلق اللہ کی قدرت بھی مطلق. تم تمام صفات اس کی انفائنائٹ ہیں جیسے کہ اس کی ذات جو ہے وہ انفائنائٹ ہے البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا جب العدل پر میں گفتگو کر رہا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیع اور موتضلا نے عدل کو اللہ پر واجب قرار دیا ہے جبکہ اہل سنت اسے واجب قرار نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق وقت رہا اللہ چاہے ابو جہل کو جنت میں داخل کر دے اس کا اختیار ہے اللہ چاہے کسی بڑے سے بڑے متقی کو جہنم میں جھونک دے اس کا اختیار ہے یہ ہم جانتے ہیں وہ نہیں کرے گا اب وہ جہل کو سزا دے گا جہنم میں ڈالے گا یہ بالکل دوسری بات ہے اختیار اس کا ہے اختیار مطلق ہے اس کا البتہ یہ کہ اس کے اختیار کے ساتھ ہمارے فہم کے لیے یہ تو تمام اسماو سے در حقیقت اللہ تعالی کی ذات سے ہمارے لیے ہمارے فہم اور ہمارے تصور کے لیے واسطہ بنتے ہیں ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہی اس کی حکمت بھی کامل ہے کاملا حکمت بالے اور کاملہ. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہیں ایک تصور کے اعتبار سے یہ تو ایک پہلو سے میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی لیکن اس الحکیم کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو اس سے پہلے کبھی اس وضاحت کے ساتھ میں نے بیان نہیں کیا آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف پوری توجہ آپ کی منعقد کرا دوں الحکیم حکم سے بھی تو ہے حکیم صفت مشبہ ہے حاکم سے حاکم حکم دینے والا حاکم یہ اس میں فائل ہے حکیم یہ فعیل کے بدن پر صفت مشبہ ہے جس کا حکم مستقل ہے حکم جس کی صفت دائمی ہے اس میں فائل میں اور اس میں فعل جو ہے صفت مشبہ میں فرق یہی تو ہے فائل میں فیل کا ایک کا وجود ہوتا ہے عارضی طور پر جبکہ صفت مشبہ مستقل ہو جاتی ہے عالم اور علیم میں یہ فرق ہے فائل اور فعل میں یہ فرق ہے ایک شخص کھانا کھا رہا ہے آکلن یہ جب کھانا کھا رہا ہے اس وقت آکل ہے عقیل بہت کھانے والا یہ اس کی صفت ہے مشبہ بن جائے گی تو اس طریقے سامے جب وہ سن رہا ہے سامے سنی جب اس کی صفت ہے مستقل ہے یہ سماعت تو یہی فرق ہے حاکم اور حکیم میں اس اعتبار سے اب نوٹ کیجئے کہ الحکیم پر جو یہ صورت ختم ہو رہی ہے پہلی آیت میں جو آیا لہول ملک وہ لہول ہے بادشاہی اسی کی ہے اختیار مطلق اسی کا ہے تو العزیز اور الحکیم دونوں در حقیقت لہول ملک کی وضاحت کر رہے ہیں یہ سب بحل اللہ معافی سماواتے و معافی لرز لہل ملک و لہ الحمد ولاق الشین قدیر اس اعتبار سے سورہ حدیت سے پھر تقابل کیجئے ابتدائی چھ آیات میں دو دفعہ آیا لہو ملک سماواتے و لرد لہو ملک سماواتے و لرد آیت نمبر دو میں بھی آیت نمبر پانچ میں بھی دو مرتبہ اس سے یہ تصور سامنے رکھیے جو سورہ حدید کے حوالے سے بھی سامنے آ چکا تھا ایک ہے نظام عدل و قسط قائم کرنا ایک ہے اللہ کی حکومت قائم کرنا مراد دونوں سے ایک ہی ہے وہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا لہو ملک سماواتے بننا آسمان اور زمین کی بادشاہی دی جیورے بھی اسی کی ہے فیکٹو بھی اسی کی ہے صرف یہ انسانوں کو جنوں کو کچھ تھوڑے سے دائرے میں اختیار دیا ہے یہ ہلدی کی گانٹھ لے کر پنساری بن کر بیٹھ گئے ہیں ورنہ حقیقت میں تو بادشاہت اسی کی ہے اس وقت بھی وہی الملک ہے الملک القدوس السلام المو مین الموہ عزیز الجبار المتکبر تکبر یہ الملک ہے الملک القدوس العزیز الحکیم سورہ جمعہ میں آیا ہے تو لہو ملک سماوات و لرب یہی ومید وہ آلا کل شعین یہ آیت نمبر دو ہے سورہ حدید کی لہو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ و وَإِلَى اللَّهِ اللہ ہے یہ آیت نمبر پانچ ہے سورہ حدید کی اسی پر یہ در حقیقت سورہ تلابل شروع ہوئی لَهُ ملک کو وہ اور ختم ہوئی وہ عزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے وہی حاکم ہے ہمیشہ کا دائم اور اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ پھر ذرا نوٹ کر سورہ سورہصر کی اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ حکومت الحیہ کا قیام مولانا فرائی رحمت اللہ علیہ نے لفظ تواصل سے جو اس کا وجود ثابت کیا ہے جس پر کہ اب وہ اللہ کے فضل سے ہمارا وہ جو سورت العصر والا کتاب چاہے بڑی آب و تاب کے ساتھ بہت خوبصورت جو اب ہمارا بیار ہے کتابوں کا انجم خدام القرآن کی اس پر بھی وہ مجلس صورت میں بھی آ گیا ہے اس میں وہ میری تحریر بھی آ گئی ہے تواس و و تواس بالصبر اس کے لیے لازم ہے وہ نظام خلافت قائم کیا جائے جس میں اطاعت امر کا نظام بھی ہو وسمع کا نظام بھی ہو جب تک کہ وہ نظام قائم نہیں ہوتا گویا کہ اللہ کے ان احکام پر پورا عمل ہو ہی نہیں سکتا بہت سے احکام تو وہ ہے کہ جو رہ جاتے ہیں ان پر عمل نہیں ہو سکتا آپ چور کا ہاتھ کیسے کاٹیں گے جب تک کہ قانون نافذ نہ کیا جائے آپ دانی شادی شدہ کو رجم کیسے کریں گے جب تک کہ وہ نظام قائم نہ کیا جائے حدود آرڈیننس پاس ہو جائے گا کوئی حد جاری تو نہیں ہوگی نہ ایک ہاتھ کٹا نہ کوئی رجم ہوا وہ صرف فراڈ کے لیے دھوکے کے لیے لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے وہ صرف جس قسم کے آرڈیننس جو ہیں چاہے وہ نفاد شریعت آرڈیننس ہو چاہے وہ حدود اور آرڈیننس ہو لیکن یہ کہ واقعتاً مسلمان کے فرائض میں سے ہے اس نظام کو قائم کرنا وجوہ قیام خلافت یہ صورت الاصل سے گفتگو شروع ہوئی تھی اور آج جب کہ ہم اپنے منتخب نصاب کے دوسرے حصے کے اس چوتھے درس کی تکمیل کر رہے ہیں تو پھر وہی بات نوٹ کر لیجئے وہ حکومت الہیہ یا نظام خلافت قائم کرنا یہ بندہ مومن کا وہ فرض ہے وہ فریضہ ہے دینی جس پر وہ مکلف ہے جس کے لیے عام بخمسن کمب خمسن مل جماعت وسم اباۃ ول ہجرت و فی سبیل اللہ یہ حدیث بھی سامنے رکھے اور وہ کہ با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السم اباط فلسر وسر و الشت و بکر ہے بالا نقول ابل لا نخاف کلخواہ فلومت الائم یہ کس لیے ہے اللہ کی اس حکومت کو اس نظام عدل قسط کو قائم اور برپا کرنے کے لیے نظام جماعت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ دین کے جو تقاضے جو سورہ تغابن کی آخری تین آیات میں بڑے زوردار انداز میں آئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کمر ہمت کسے اس کے لیے عزم مسمم کر لے اللہ تعالی ہم اس کی توفیق دے بارک اللہ لی و ل کم فل قرآن و نفانی ویا کم بل آیات